وہاں اوپر لداخ سے چل کر پندرہ سو میل کا سفر کر کے میں یہاں بحر رب کے کنارے شاہ بندر آیا ہوں مگر شاہ بندر یہاں نہیں ہے یہاں تو بس یہ چٹل میدان ہے چاند سمندر کو کھینچتا ہے تو پانی کا ریلا آ کر انہیں اور سپاٹ کر جاتا ہے یہاں تو بس یہ میرے بائیں ہاتھ پر لکڑی سے کوئلہ بنانے کی چار بھٹیاں سلگ رہی ہیں جن کے قریب دو بار بردار اونٹ بیٹھے جگالی کیے جا رہے ہیں انہیں تو یوں بھی بیٹھنا پڑے گا کیونکہ ان کے مالک نے ان کے مڑے ہوئے گھٹنوں کو رسی سے کس کر باندھ دیا ہے صرف ان کی گردن آزاد ہے جس سے وہ کبھی کبھار پیچ پر بیٹھنے والی مکھی کو اڑاتے ہیں تو گردن میں پڑی ہوئی بڑی سی گھنٹی بچ کر اس سناٹے کو توڑتی ہے میرے ہاتھ میں یہ دریائے سندھ کا نقشہ ہے نقشے کے مطابق اس جگہ جہاں دریا ختم اور سمندر شروع ہو رہا ہے شاہ بندر کو ہونا چاہیے تھا مگر یہاں تو جا بجا سمندری پانی میں گلی ہوئی لال اینٹوں کے ڈھیر لگے ہیں اور یوں لگتا ہے کہ قطاروں میں بنی ہوئی عمارتیں کھڑے قد سے گر پڑی ہیں اور ساری آبادی یا کے نیچے کچلی گئی ہے یا دارو والوں کی طرح اٹھ کر کسی طرف نکل گئی ہے یہاں تو بس دو چار ذرا اونچے ٹیلوں پر کچھ قبریں باقی رہ گئی ہیں جن پر لال نیلی ہری اور پیلی چادریں پڑی ہیں تیز سمندری ہوا میں کچھ جھنڈیاں لہراتے لہراتے چیتھڑے بن گئی ہیں اور بس یہاں تو وہ شاہ بندر ہونی چاہیے تھی جو کسی زمانے میں عظیم الشان شہر ٹھٹا کی بندرگاہ تھی جہاں دنیا بھر کے جہاز آ کر لگا کرتے تھے یہاں تو وہ بندرگاہ ہونی چاہیے تھی جس کے متعلق کہتے ہیں کہ شہزادہ اورنگ زیب نے بسائی تھی اور اورنگ بندر کہلاتی تھی پھر وہ شاہی بندر کہلائی اس کے بعد شاہ بندر اس کا نام ہوا اور بلاخر یہ انجام جو اس وقت میرے سامنے ہے ہم لاڈیوں سے چل کر جیب کے ذریعے یہاں آئے ہیں راہ میں پہلے کسٹم کی جوکی ملی پھر نہائیت عمدہ اور کشادہ سڑک ملی جو زمین کو بلند کر کے اس کے اوپر بنائی گئی تھی ایسی ستوان سڑک تو کہیں پنجاب تک میں نہیں ملتی جیپ اس پر دور نہیں رہی تھی تیر رہی تھی لیکن چلتے چلتے یہ سڑک یک لخت ختم ہو گئی بالکل یوں جیسے مزدور کام کرتے کرتے اچانک بھاگ گئے ہوں کسی نے بتایا کہ یہ سڑک ایک سابق وزیر اعظم کے پانچ نکاتی پروگرام کے تحت بنائی جا رہی تھی ایک دوپہر ان وزیر اعظم کو نوکری سے نکال دیا گیا شام تک سڑک کی تعمیر کا کام بند ہو گیا اور پس اس کے بعد یہاں خاک ہی خاک اور دھول ہی دھول ہے کچھی سڑک کے کنارے دیہاتیوں کا ایک کافلہ پیدل چلتا ہوا ملا شاید کوئی بارات تھی اس میں بہت سی عورتیں بھی تھیں اس علاقے میں عورتیں تو عورتیں کم سن لڑکیاں بھی نظر نہیں آتی اور ظاہر ہے کہ گھروں میں رکھی جاتی ہیں اچانک اس قافلے کے قریب مسافروں سے بھری ہوئی ایک بس گزری اور پھر ذرا دیر بعد جب گرد کے بادل بیٹھے تو خواتین کے وہ توے ہوئے چہرے وہ بڑی بڑی سیاہ آنکھیں وہ ستواں ناکیں یہاں تک کہ ناکوں میں پڑی ہوئی کیلے تک خاک میں اٹ گئیں شاید سندھ کی خاک کو اپنی خواتین کی بے پردگی منظور نہ تھی شاہ بندر آنے والی وہ سڑک اور اس کے نشان سب غائب ہو گئے اب زمین سمندری ریلے میں دھل گئی تھی اور پہیوں کے نشان تک مٹ چکے تھے اب کہیں کوئی پگ ڈنڈی تک نہ تھی کوئی راستہ نہ تھا اور اوپر سے غذب یہ کہ کوئی راستہ بتانے والا بھی نہ تھا دور دور تک کوئی آدم نہ آدمزاد جس سے شاہ بندر کا پتا پوچھیں راہ میں ایک گاؤں کا اوتاق ملا جو خالی پڑا تھا سوچا کہ یہاں اوتاق ہے تو یہیں گاؤں بھی ہوگا مگر گاؤں نہیں ملا آخر طے پایا کہ جدھر سے سمندری ہوا آ رہی ہے اسی رخ چلا جائے اور اسی رخ چلتے چلتے میں یہاں شاہ بندر آ گیا ہوں اور شاہ بندر یہاں نہیں ہے کسی نے بتایا ہے کہ تھوڑی دور جھاڑیوں کی آڑ میں دو ہزار کی آبادی کا ایک گاؤں بچ لوگ پران ہے تو اب یوں کرتے ہیں کہ گاؤں چلتے ہیں اور گاؤں والوں سے اپنے دریا اس سمندر اور شیر بندر کی کہانی سنتے ہیں یہ چھوٹا سا گاؤں ہے ویرانے کے بعد آبادی ملی ہے تو کتنا اچھا لگ رہا ہے اور شیفتا کا وہ شیر یاد آ رہا ہے گاؤں بھی ہم کو غنیمت ہے کہ آبادی تو ہے آئے ہیں ہم سخت پورا شوب صحرا دیکھ کیسے خوش ہیں یہ لوگ سامنے ان کے اونچے نیچے مکان ہیں ایک مکان پر غالباً وڈیرے کے مکان پر ٹیلی ویژن کا ایریل بھی لگا ہے ایک ٹریکٹر کھڑا ہے جس پر پھول بوٹے بنائے گئے ہیں اور جس نے ذرا دیر پہلے گاؤں تک آنے والا راستہ صاف کیا ہے اور ریت کو دھکیل کر مڈیریں بنائی ہیں اس امید میں کہ شاید سمندر کا پانی رک جائے چارپائیاں پڑی ہیں اور شاید ساری مرد آبادی ان پر بیٹھی ہے بوڑھے ادھیڑ عمر جوان بچے سب یہیں بیٹھے ہیں سب کے بدن پر لمبے لمبے کرتے اور شلواریں لڑکوں کے بال ماتھے کے اوپر ہوتے ہوئے آنکھوں تک آ گئے ہیں بوڑھوں نے اپنی داڑھیاں خوب تراشی ہیں خواتین اور لڑکیوں کا کہیں نام و نشان بھی نہیں ہے وہ لیجئے بچلو پران کے وڑیرے صاحب گئے صاف سترہ لباس جیب میں زلد فاؤنٹن پن سر پر آئینے کے کام والی ویسی ہی زلد ٹوپی خش خشی ڈاڑھی شہنشاہ اکبر جیسی موچھیں اور جو دڑوں کے مجسموں جیسی شکل و صورت آئیے ان سے باتیں کریں سنیے آپ کا کیا نام ہے ہمارا نام گل مامن ہے گل مامن صاحب وہ کہا گیا جو شاہ بندر یہاں ہوا کرتا صحیح وہ شاہ بندر جو تھا وہ تو مجھے بھی پتہ نہیں ہے کہاں سے وہ چلا تھا مگر میں نے جو دیکھا تھا نا وہ بھی ہندوستان پاکستان بننے کے بعد وہ ختم ہوا اس کی وجہ یہ تھی یہاں سے ہندو لوگ بہت تھے مسلمان جو ہوتے ہیں نا ایک تو مزدور تھے دوسرے تھے وہ تھے ملازم تھے گورنمنٹ کا ملازم تھے تو جو ملازم ہے وہ ملازم کے روزی کے لیے وہ دوسرے جگہ چلے گئے باقی جو مزدور تھے یہاں یعنی سے وہ جو ہندو بھری بھاج گئے تو وہ بھی چلے گئے شہروں میں بستی میں کس کس جگہ پہ چلے گئے تھے تو پاکستان جب بنا ہے اس وقت یہاں کیا تھا اس وقت یہاں یعنی سے قسٹم تھے یہاں یعنی سے تھانہ بھی تھے پولیس تھا چوکی بھی تھی وہ بھی تھے یہاں یعنی سے سب کچھ تھے گورنمنٹ کے پارا یہاں یعنی سے ٹیلی فون بھی اس ٹائم میں تھے یہاں یعنی سے ٹیلیفون تھے شاہ بندر میں یہاں یعنی سے بہت اچھی جگہ بھی تھے وہ سب سمندر بھی تھا سمندر ہم میرے دیکھنے میں تھا بلکہ بڑوں کے زمانے میں نہیں تھا بڑوں سے میں نے سنا تھا تو حاجی برام تک یہاں سے پیدل چلتے تھے سواری پہ چلتے تھے سمندر کا راستہ کوئی بھی پانی وانی کچھ بھی نہیں تھا خشکی راستے تھے سب حاجی برام تک حاجی بہرام کا کوئی مزار ہے ہاں مزار ہے اچھی مزار ہے اس کی اس مبارک ہوتے ہر سال مئی میں ہوتے یہاں سے جا سکتے ہیں سڑک یہاں سڑک ابھی نہیں جا سکتے ابھی لانچ میں جا سکتے ہیں لاڈیو میں تو قسطم کا ریکارڈ موجود ہے جس میں جو آتے بڑی لانچی آتے ہیں یا اس کا ٹیکس لیتی ہے قسطم وہ لاڈیو میں ریکارڈ ہے اٹھارہ سو اٹھارہ کا 800, 800 کا, وہ موجود پہلے والا اس میں صرف ہم جو پرسگدائی میں رہتے تھے وہ ہے گاؤں تین چار گاؤں ہیں شاہ ہے یہ سروان ہے ہمارا گاؤں ہے یہ ہے باقی وہ سب چلے گئے اب آپ لوگ کیا کرتے ہیں آپ کی روزی ہماری جو ہے نا ہم تو زمینداری کا کام کرتا ہے باقی جو ہمارا دوسرے آدمی ہے بھائی ہے وہ سب سمندر کا کا مچھی پکنے کا کام کرتا ہے لانچیاں ہیں ووڑا ہے سب مچھی پکتے اسی پہ گزران ہوتے, ہوتے ہیں کیا چیز اگاتے گدم ہوتے ہیں چاول ہوتے ہیں یہ کمند ہوتے ہیں سب ہوتے ہیں صرف پانی کی وجہ سے نہیں ہوتے پانی کیسے لاتے ہیں آپ ہماری نہر ہے پر اسی میں کھوتا ہی نہیں ہے تین چار سال سے کھوتا ہی نہیں ہے وہ کھدائی کی جی وجہ سے پانی نہیں آتا بند ہو گئی کون کون سی مچھلی یہاں سے سب مچھلی ملتی ہے جھینگے ملتے ہیں دھانگری ملتی ہے <tuk> گولی ملتی ہے <tuk> کگا <tuk> ملتی ہے سب مچھلی یہاں سے سب ملتی ہے یہ بتائیے کہ جو بچے ہیں آپ کے یہاں بہت سے بچے نظر آ رہے ہیں یہ کیا کرتے ہیں یہ کچھ پڑھتے ہیں پرائمری ہے اسکول ہے میرے گاؤں میں باقی بھی ویسے چلاتے آپ دوسرا دوا علاج کا کیا کرتے ہیں یہاں سے یہاں سے جمالی اور دوسرے شہروں کو آنے جانے کا کیا طریقہ ہے؟ یہاں سے بس چلتی ہے چلتی ہے یہ بہت ساری ہے یہاں کوئی پولیس چوکی بھی ہے ابھی یہاں سے پولیس چوکی نہیں ہے پولیس جب شاہ اور ختم ہوا نا تو چوکی یہاں سے اتار کے دن میں رکھی ہے یہ جو ان میں کون لوگ یہ جتوں پہ چلتے ہیں یہ بار اٹھانے میں کام آتا ہے یہ بچے دینے میں کام آتا ہے بار بار بھی تو اس کا بار اٹھانا یہاں کوئی جرائم تو نہیں ہوتے نہیں نہیں ادھر جرائم کو ایسا نہیں ہوتا ابھی تو چوری بند ہوتی ہے پہلی چوری یہاں سے بہت ہوتی ہے ابھی تو چوری بنے آپ کے جو مکان ہیں یہاں یہ بالکل کچے اور آرسی سے ہیں کیا آپ انہی میں رہیں گے یا ان کو کبھی بہتر بنائیں گے جب ہماری خود روزی زیادہ دی تو ہم زیادہ یہ آشیس بنا دوں گا ابھی تو یہی روزی میں یہی ہوتے ہیں آپ باقی دنیا سے بہت کٹے ہوئے ہیں حالانکہ آپ کراچی سے بہت قریب ہیں سندھ میں ہیں لیکن پھر بھی بہت دور کٹے ہوئے معلوم ہوتے ہیں آپ باہر کی دنیا کی خبر کیسے رکھتے ہیں یہ ریڈیو یا خبر سنتے ہیں یہاں ریڈیو میں کیا بس یہ جو بی بی سی کی خبر سنتا ہے ہمیں یا ہمارے پاکستانی خبر یا جا کے سب کو جو ملک ہے اس کی خبر سنتے ہیں کیا ہوا کیا کدھر میں یہ بورڈ ہوئی بہت آدمی زخم ہوا ابھی یہ اس نے جو ٹی وی میں دکھایا تو وہ کون سی حکومت ہے جب میں ہاتھی ہے اسی پہ پابندی لگائی ہے اسی پہ ہڈی پہ خریداری پہ میرے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے ایک تو یہاں سے سمندر نزدیک آ رہا ہے ایک تو یہاں سے جو ہی آباد اس سائڈ میں بھی شاہ بندر کے تو وہ سمندر زور سے آ رہا ہے تو سمندر سے آ رہا ہے تو پانی ختم ہوا میٹھا پانی نہیں ملا اس وجہ سے اپنا گاؤں چھوڑ کر سب شہر میں دیکھو یہ پاکستان مجھے معلوم ہے پاکستان کے ہر جگہ پہ آپ کو یہ ملتے ہیں شا بندر کے آدمی اب جو لوگ یہاں رہ گئے ہیں وہ یہی رہیں گے یا یہ بھی جانے کی سوچ رہے ہیں جو پانی سمندر کا یہ حال تو اس کی جائز ہونی پڑے گی جو ہمارے لیڈر ہیں نا وہ دیکھتے نہیں تھے ہماری جو یہ تحصیل کی ساری زمین سمندر کھا گئے کس وجہ سے کھا گئے? اس کو بند کرنے کا کوئی کوشش نہیں کرتا جس کو یہ بند نہیں لگا ہے نا بچا بند نہیں ہوا نا تو, تو یہ سارا ہمارا گاؤں ہی ختم تحصیل ہی ختم ہوتے یہ سارا تحصیلیں ایسے وجہ سے ختم ہوتے ہیں. یہ تحصیل جاتی بدین ہے بدین کی بہت ساری زمین ایسے سمندر میں پانی میں غرق ہوتی ہے تو کیا آپ کا خیال کیا ہے کہ شاہ بندر کا مستقبل کیا ہوگا جی حکومت کا اس میں نظر انداز نہیں کرے تو شاہ بندر اچھا ہوگا اچھی بات ہے آپ کا بہت شکریہ آپ نے بہت دلچسپ باتیں بتائیں مہربانی سے تمہاری بہت مہربانی جو ہمارے پر یہاں سے آئے تکلیف اٹھا کے شکر گزار ہوں ہم بھی تمہارا شکر گزار ہوں وڈیرا گل محمد کہ تمہارے ہونے سے دریا کے اس آخری سرے پر کوئی بات کرنے والا تو ملا <تصفح> یہاں جہاں سندھ کا دریا اور پاکستان کی سرزمین ختم ہو جاتی ہے یہاں یہ لوگ کیسی کٹھن زندگی گزار رہے ہیں اس کا چشمدید گواہ یا میں ہوں یا یہ ہوا فرق یہ ہے کہ میں اپنی بات کہوں گا اور ہوا چپ رہے گی